بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ کروم آج کے درس کے میں نے دو آیتوں کا کی انتخاب کیا ہے ایک آیت سورن کی آخر میں ہے بک الحمد للہ سیری تم آیات ہی تعارفون عمر تماربک بغافی نمہ کہو کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے وہ تم کو دکھائے گا اپنی نشانی تو تم اسے پہچان لو گے اسی مضمون کی آیت شبر حامد سجدہ میں آخر میں ہے سنوری ہم مایات ناقل اولم یکرب کا کل الشیم شہید ہم دکھائیں گے ان کو آیتیں اپنی آفاق میں اور انفس میں جہاں تک کہ کھل جائے ان پر کہ وہ حق ہے کیا اللہ کے لیے کافی نہیں کہ وہ تمام چیزوں پر کمائے <تصفح> یہ دونوں آیتیں ایک ہی مضمون کی ہیں اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب قرآن اتر رہا تھا تو قرآن کی صداقت پر لوگ شبہات کرتے تھے اس وقت یہ بات کہی گئی کہ آئندہ یعنی مستقبل میں خدا ایسی نشانیاں ظاہر کرے گا کہ تم اس کو ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے یعنی اس کا حق ہونا بالکل ثابت شدہ بن جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آج بطور الہامی خبر کے بتائی جا رہی ہے میں قرآن ایک الہامی خبر ہوگا وہ خود تمہارے علوم سے ثابت شدہ بن جائے گی اس کا مطلب یہ ہے جس چیز کی خبر یہاں بذریعہ وحی دی گئی ہے وہ چیز خود تمہارے جو علوم کا جو ارتقاء ہوگا ان علوم کے ارتقاء میں تو تمہارے اپنے تسلیم شدہ علوم کے ذریعے ہی حساب شدہ بن جائے گی تو ان آیتوں کا ایک یعنی ان آیتوں کا ایک خطاب تو اپنے زمانے سے ہے لیکن قرآن کیونکہ کا مطلب کے لیے ہے تو اس کا ایک ابدی خطاب ہے تو اس قرآن کو آپ اس نظر سے پڑھنا چاہیے کہ ایک ایسی ہستی بول رہی ہو جس کی نظر میں بیک وقت ساتھی اور چھٹی صدی کے انسان ہوں اور اسی ساتھ قیامت تک پیدا ہونے والے انسان کے کوئی ابدی نسلوں کو خطاب کر رہا ہو کوئی تو اس سے تو ان آیتوں کا مزتاق ایک تو اپنے زمانے کے لحاظ سے ظاہر ہوا کہ مختصری نے بہت سی باتیں لکھی ہیں اور ایک قسم وہ ہے جو کہ اودی اعتبار سے ظاہر ہوا تو میں جو دوسرا پہلو ہے جو ابودی اعتبار ظاہر ہوا ہے اسی قسم سے بات عرض کرنا چاہتا <تصفح> میں یہ انہوں نے لکھا ہے کثیر اور مشہور مبَصر ہیں اس حایب کی تشریح میں یہ الفاظ لکھے انہوں نے کہ سنو ہیر و لحم دلالات نجن الن القرآن حکم منظلم من علا رسول اللہ صلی اللہ رس بیل خواجی یعنی ہم ظاہر کریں گے ان کے لیے ایسے دلائل اور براہین قرآن کے حق ہونے پر کہ وہ حق ہے اور اللہ کی طرف اترا ہوا کلام ہے خارجہ درائل سے جس چیز کو خارجہ درائل کا استعمال دو. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ انسان کے اپنے ثابت شدہ علوم سے یہ سابق ہوا قرآن تو اس سلسلے میں چند باتیں اس وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں غور فنائی ہے ایک تو یہ ہے بات کہ یہ ایک پیشنگوئی یعنی قرآن بطور پیشنگوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مستقبل میں اس کتاب کی لاکھ ظاہر ہوئی میں سمجھتا ہوں جہاں تک میری معلومات ہیں کہ یہی ایک کتاب ایسی ہے یا یہی ایک دعویٰ ایسا ہے جو تاریخ میں صحیح ثابت ہوا بہت سے بدغیر شکین پیدا ہوئے جنہوں نے پیشن گوئی کی زبان میں کلام کیا لیکن ان کی دشویاں اس طرح سے غلط ثابت ہوئی مثال کے طور پر مارکس مارکس نے یہ کہا کہ صنعتی انقلاب کے پتن سے کمیونسٹ انقلاب مرمت ہو فطرت کے تحت یہ سرا سر غلط ثابت ہوئی لیکن اس نے یہ کہنے کی ضرورت کی تھی کہ فرانس کے اوپر سے انقلاب جھانک رہا لیکن اسی طرح سے اس نے یہ بات جرمنی کے بارے میں کہی کیونکہ وہاں سے سائنسی صنعتی انقلاب پہ جایا لی تھا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ صنعتی انقلاب جہاں جہاں آیا امریکہ میں برطانیہ میں فرانس میں جرمنی میں کہیں مارس کی پیشنگ بھی ماسک یہ پیشین ہوئی کہ مزدور طبقہ اور سرمایہ دار طبقہ دونوں ٹکرائیں گے اور, اور کمیونزم براؤنڈ ہوگا یہ صحیح ثابت نہیں ہوگا اس کی پیشن غلط ثابت ہوگی حتیٰ کہ اب خود حال میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کوئی ویلڈ نہیں اب بتا کہ خود اس کے ماننے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ قدیم کی بات تھی فرسود اس طریقے سے ابھی ایک مضمون آیا ہے مالفس پر تو اس کا عنوان ہے, ہے کہ تقریباً ایک سو سال تک مالفس کے نظریات سے غالب تھی تقریباً ایک سو سات اس نے یہ بات کہی تھی اس کی بڑی مشہور کتاب میں اس نے یہ بات کہی تھی کہ ایک ہے انسانی آبادی کا اضافہ اور ایک ہے خوراک کا اضافہ تو اس نے یہ کہا کہ انسانی آبادی کا اضافہ جومیٹری کے پرپورشن سے ہوتا ہے اور خوراک کا اضافہ ارتھمیٹک پر ہوتا ہے یعنی انسانی آبادی بڑھتی ہے ایک دو چار آٹھ سولہ بتیس اس ریشو سے پڑتی اس کے برس خوراک جو ہے وہ ایک دو تین چار پانچ چھ اس ریشو سے پڑتی اور زبردست طور پر سو ثابت کیا اسے. ایک سو سال تک انسانی دونوں پر اس طلبہ رہا تو اس لیے یہ کہا کہ اگر ہم نے انسانی آبادی کم نہ کیا مصنوعی طور پر تو کیا ہوگا ساری دنیا میں فاقا پیدا ہو جائے گا کیونکہ انسانی آبادی تو بڑھ رہی ہوگی ایک چار آٹھ سولہ بتیس کے ریشو سے بڑھ رہی ہوگی اور خوراک بڑھ رہی ہوگی ایک دو تین چار کے ریشیو سے تو نتیجہ کیا ہوگا سارے لوگ بھوک ہو رہے ہیں لیکن اس میں آج کل یعنی تو بہت تحقیقات ہوئی ہیں یہ کوئی ایک ہی مضمون کی بات نہیں اس پر کتابیں برابر چھپی ہیں وہ تازہ بدمون ہندوستان ٹائم میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ وہ دکھا رہا تقریباً اسی طرح سے ہوا ہے جس طرح سے مالکس نے اندازہ کیا تھا لیکن خوراک کے بارے میں اس کا اندازہ سیاست غلط ثابت ہوا اور اتنے زیادہ اس دور میں خوراک میں اضافہ ہوا ہے نئے قسم کے بیج نئے قسم کے مشینیں نئے قسم کے زرعی طریقے ان چیزوں نے ایک ریولوشن پیدا کر دیا ہے زراعت میں تو اسی کو جگہ دا فاسٹ پرافٹ اس کی پیچیدگیاں بہت ثابت ہوگی میں نے تو مثالیں سیدھی جتنے بھی اس پچھلے ہزاروں سال کے اندر پیشینگوئی کی زبان میں کلام کیا ہے اس کی پیشنگوئی زیادہ ثابت ہوئی میرے علم کے مطابق قرآن واحد کتاب ہے جو پیشنگوئی کی زبان میں بولا اور پھر وہ صحیح ثابت ہوا تو اس سلسلے میں چند باتیں حاصل کرتی ہیں کہ کیسے وہ ہوا مثال کے طور پر ایک چیز یہ لیئے کہ قرآن میں جو طرد استدل اس اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عالم میں کائنات میں نظم ہے جب نظم ہے تو ایک نظم ہونا چاہیے یعنی بالواسطہ استدال استمبای استغال نیوٹن کے بعد جو سائنس پیدا ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ استدالی انویلڈ ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹ طور پر ثابت ہی نتیش سے بات انہوں نے یہ سمجھ دیا کہ کائنات ایک ایسی چیز کا نام ہے جو ڈائریکٹ طور پر محسوس کیا سکتی ہے نیوٹن یہ سمجھتا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے نیوٹن سے پہلے سمجھا تھا آتش آب و خاک و بال کہ ساری دنیا چار چیزوں سے من ہوا ہے آگ اور مٹی اور پانی اور ہوا اس سے جب اور آگے بڑھا معاملہ تو نیوٹن کے زمانے میں سمجھا گیا کہ کام کی ایٹم سے بنی ہیں اور ایٹم چھوٹے چھوٹے حقیر افراد ہوتے معادے کے جو ہیں تو کیا وہ قابل مشاہدہ سمجھا اس نے کائنات کو کائنات کے جو آخری اجزاء تھے وہ ایٹم تھے جو قابل مشاہدہ تھے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آئنسٹین کے زمانے میں وہ ایٹم ٹوٹ گیا اور ایٹم کے مزید پارٹیکل دریافت تھے اور ابھی پچھلے دس سال کے اندر معلوم ہو اس کے سب پارٹیکل ہیں آتش و خاک و بعد پہنچا ایٹم تک ایٹم پہنچا پارٹیکل تک پارٹیکل پہنچا سب پارٹیکل تک ابھی تک بھی یعنی ایٹم خود ناقابل مشاہدہ ہے پوجا کے پارٹیکل اور پوجا کے سب پارٹیکل کیا کہ رولوشن آ گیا ہے جس کو کہتے ہیں کہ استعمال یا ویٹولوجی <coughs> ویسا ہے کہ طریقے استقال کے بارے میں وہ نجات بالکل بدل گئے بٹن ڈرسل جیسے ملحدین یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ استمباطی استدلال بھی ویلڈ ہے جبکہ اس سے پہلے یہ نامکن تصور کیا جاتا تھا سائنس کی دنیا میں سائنس کی دنیا میں کہا جاتا تھا کہ جو چیز ڈیموسٹریٹیبل نہ ہو جو چیز براہ راست کے دکھائی نہیں سکے وہ دلیل دلیل نہیں ہے وہ استدلال استدلال نہیں ہے لیکن جب جب خود وہ چیز جس کو انسان مانتا ہے یعنی مادہ وہی غیر شاید بن گیا یعنی خدا کو نہیں مانتا آخر کو نہیں مانتا تو نہیں مانتا لیکن مادے کو تو خود مادہ جب ناقابل مشاہدہ ہو گیا ٹوٹتے ٹوٹتے وہ سب پارٹیکل تک گیا اور ناقابل شادم ہو گیا تو نتیجہ کیا ہوا کہ علم استدال جو کہا ہے اس میں ضرورت تبدیلی ہوئی انہوں نے مان لیا کہ انفلوینشیل آرگومنٹ استمباتی استدال یا بالواسطہ دلیل بھی ہی اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا کہ براہ معنی کیا ہوا ہے کہ قرآن کو یہ سمجھ لیا گیا تھا قرآن کا ترجیح ترقی استدال کیونکہ جس کو کہا جاتا ہے فرام ڈیزائن نظم سے استقال بلواستا ہے اس وجہ سے وہ انویلڈ ہے اب وہاں پر آ گیا معاملہ کہ خود انسانی علم نے یہ مان لیا کہ بلواستا اس تلدار میں ویلڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ, اتنی ہے کہ علم کا دریا جا رہا تھا اس طرف گویا کہ انسان سب کچھ دیکھ سکتا ہے خود بینوں سے دور وینوں سے اور سے. لیکن علم کا دریا زیادہ سے زیادہ پہنچا کو تم مانتے ہو جن چیزوں وہی دکھائی طریقے سے ایک اور چیز کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں آج کل کے زبان میں آج کل جس کو جس کو پہلے کہا تھا ہائر اور آج کل کوسٹیکل کرا جاتا ہے جس پن کو یعنی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کا تنقیدی مطالعہ مذہبی کتابوں کا تنقیدی تنقید اس سے پہلے انسان مذہبی کتابوں کو یا دینی کتابوں کو صرف تقدس کی نظر سے دیکھتا تھا صرف تقدس اس میں تنقید کرنے کا یا اس کی چھانبین کرنے کا اس کی سیکورٹی کرنے کا مداجی سے نہیں تھا وہ یہ بالکل حال میں سائنس کے سائنس کے اثر سے یہ پیدا ہوا ہے جس طرح ہر چیز کی جانچ کی جاتی ہے،, ہے،, ہے خود مذہبی کتابوں کا بھی تجزیہ شروع ہو گیا عجیب, عجیب بات ہے کہ سوائے قرآن کے ساری کتابیں جو پر ہوئے. یعنی کی تو قرآن نے کی. کیوں اس لیے کہ اس تجزیے میں سب سے پہلے पर دیکھا दिखाता है کہ جس کتاب کو ہم نے منسوخ کر رکھا ہے کسی شخص کی طرف کسی شخص کی طرف مسلم گیتا کو منسوخ کر رکھا ہے ایک شخص کی طرف یا بائبل کو انجیل کر رکھا ہے کسی شخص کی طرف یا اور کتاب کو کی تو کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اس نے یہ کتاب لکھی تھی وہ شخص کون تھا اس کی اس کے باپ کون تھے اس کی ماں کون تھی وہ کہاں رہتا تھا کس سر میں پیدا ہوا کون زبان بولتا تھا بغیر وغیرہ ان چیزوں کی جانچ کی گئی تو معلوم ہوا کہ جتنی ہی کتابیں ہیں سب کے سب جو ہے مشتبہ ہیں کسی کے بارے میں کچھ ثابت ہی نہیں ہے. کسی کے بارے میں کچھ ثابت نہیں ہے. اور قرآن واحد کتاب نکلی جس کے پیغمبر کے باپ بھی معلوم ہے ماں ہی معلوم ہے سوانا بھی معلوم ہے یہ معلوم ہے کون سی زبان بولتے تھے وغیرہ وغیرہ ایک ایک چیز کا پتہ ہے اور جس طریقے سے انہوں نے قرآن کو دیا ٹھیک اسی طریقے سے آدمی موجود ہے اس میں کسی کوئی شخص اس پہ یعنی اس میں شبہ نہیں کر سکتا ہے کیوںع نہیں کر کیونکہ علم نے یعنی علم نے پڑھتے بڑھتے جہاں انسان کو پہنچایا تھا کہ اسکرپچرس یا مقدس کتابوں کا خالص تاریخی انداز سے خالص عقلی انداز سے جائزہ لینا وہاں سائے کے سائے انویلڈ ہو گئی اور صرف قرآن کھڑا ہو تو وہ خالص مکمل تاریخی کتاب ہے. تو علم انسانی کا ذریعہ جہاں پہنچا وہاں صرف قرآن ہی تھا جو اسٹینڈ کر سکا اور سب کے سب کو ہو گئے اور دوسرا پہلو جو بہت ہی اہم ہے جس پر بہت اچھی کتاب لکھ کے عمارت ہیں चीजों قرآن میں بہت ساری چیزوں, یعنی چیزوں کے جن کا تعلق زمین آسمان سے تو جن چیزوں کا تعلق زمین آسمان, آسمان سے ہے ان پر پچھلی اکثر کتابوں میں ہیں لیکن آج سب غلط ثابت ہو گیا مثل بیت میں جو بڑے ریاست کا اس میں اس نے عورت کو کم در درجہ دیا ہے مقابلے دی کم دانت ہوتے غلط بات ہے سے لکھا ہے کہہ رہا ہے کہ ہزاروں برس سے ایک عورت کم دانت ہوتے ہیں اس زمانے میں یہ مزاج نہیں تھا کہ جانچا جائے پرکھا جائے اسکروٹنی جا کی جائے مزاج نہیں تھا مان <ماللنے> مال لینے کا مزاج تھا تو مان لیا لکھ بھی دیا اس उसने تو قدیم زمانوں میں قدیم زمانے کی کتابوں میں یہ سب باتیں کثر سے بھری ہوئی ہیں تو قرآن میں بھی ریفرنسز ہیں ہر چیز کے تو اس دور میں جب کہ ان چیزوں کی تحقیق ہوئی ہے تجرباتی انداز سے تو جس طرح دوسری کتابوں کے بعد غلط ثابت ہوگی یہاں پہ غلط ثابت ہونا چاہیے تھا لیکن اس سلسلے میں تفصیل کا موقع نہیں ہے میں ایک تازہ بات ارض کرتا ہوں جو ابھی ٹائمس آف انڈیا میں جو رپورٹ ڈاکٹر کیت پور ایک ہیں بایولجی کے ایک ماہر امریکہ کے تو اس میں یہ تھا کہ وہ گئے ہیں وہاں سعودی عرب تو اس کی سرخیت اس کی یہ تھی کہ قرآن اس کورس اوور ماڈرن اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے قرآن جدید سائنس پر بازی لے جاتا ہے قرآن اس کورس اوور ماڈرن قرآن جدید سائنس پر بازی لے جاتا ہے اس معنی میں لکھا اس نے کہ جو بات جدید سائنس نے ابھی بالکل حال میں دریافت کی ہے اس کو قرآن اس وقت لکھ چکا تھا اس معنی میں اس نے لکھا ہے کہ قرآن بازی لے جاتا ہے جنسے. تو اس میں ڈاکٹر کیت کور کا یہ قول نقل کیا ہے کہ قرآن ورسز کنٹین ان ایکوریٹ ڈسکرپشن آف دا اسٹیج بائی اسٹیج ڈیولپمنٹ آف دا ہیومنڈ سم تھنگ وچ واس ابور کہتے ہیں کہ قرآن کی وہ آیتیں قرآن کی وہ آیتیں جن میں جنگ کا درجہ بردرجہ ارتقاء کا تعلق ہے وہ نہایت صحیح تشریح اس چیز کی جو کہ سائنس ہم نے معلوم کر لی ہے جس کو کہ مذہبی ماہرین نے ابھی صرف انیس سو چالیس میں دریات کیا ہے پہلی بار انیس سو چالیس میں اور یعنی صرف پندرہ سال پہلے یہ چیز جانی جا سکی تھی جدید سائنس کے لیے. پندرہ سال پہلے اور وہ جرجہ برجید ارتقا جو قرآن بیان, بیان ہوا ہے پوری اب تک کی تاریخ میں لا معلوم تھا انسان کے لیے اور وہ جدید سائنس معلومات کو صحیح ڈسکرپشن تھا صحیح تشہیر تھی یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ اس زمانے میں جب کہ انسان سمجھتا تھا کہ زمین جو ہے وہ گائے کے سن کو اٹکی ہوئی ہے اور ستارے جو ہیں دیوتاؤں کے چراغ ہیں اور عجیب عجیب طرح کی تو باتیں تھیں اس زمانے میں زمین و آسمان کے ریفرنسز ہوں زمین و آسمان کے اپنے والے ہوں اور وہ علم کے موجود اضافی کے زمانے میں بالکل صحیح ثابت ہو چل جائے کہیں بھی ٹکرا ثابت نہ ہو یہ اس ان آیات کی جو میں جو میں دعایتیں پڑھی آپ کے سامنے کہ آئندہ جو آئندہ ہم ایسی نشانیاں ظاہر کریں گے جس سے قرآن کی تصدیق خود تمہارے اپنے علوم سے ثابت ہوٹ چلی گیا کتنا کھلا ہوا اس کا اظہار ہے ایسی میں ایک آپ کو مثال دینا جاتا ہوں کتنی یعنی کتنی واضح مثال ہے قرآن کے خدا کتاب ہونے اور اس بات کی کہ بات کی تصدیق ہوئی قرآن کی صداقت دیکھیں قرآن میں آیت تھی اس زمانے میں موسا وہ موسا اور فرون کے تذکرے کے سلسلے میں فرون کے بارے میں کہ ہم نے یہ کہا کہ علیمنجی کا بے بدن کا خلف کا آیا کتنے کلیئر کا بے بدن کا خلف کا آیا آج ہم تمہارے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد والوں کی نشانی ہو جس وقت قرآن اترا ہے اس زمین پر کوئی ایک انسان بھی نہیں جانتا تھا کہ بدن فرون کئی محفوظ بدن فرون کئی محفوظ, کہیں محفوظ ایک انسان نہیں تھا زمین پر جانتا ہو ہوجی کا بدن کا خطایا ابھی پچھلی سدی کے آخر میں یعنی سدی کے آخر میں پہلی بار انسان نے دریافت کیا اس کو آرام سے اور اس کا فیصلہ کرتے ہوئے جس کو میں نے کتاب ہیں ایجپشن میوزیم وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مقدس کتاب کا کے لیے جدید قسم کے دلائل جو لوگ چاہتے ہیں اور اس کی سچائی کو مقدس کتاب کی سچائی کو کے لیے جدید قسم کے دلائل چاہتے ہیں جو لوگ تو ان کے لیے بہت ہی عمدہ قسم کی مثال یہ ہے کہ وہ جا کر کے باہر کے میوزیم میں جو جس کمرے میں وہاں مصری بادشاہوں کو ممی رکھتی ہوئی اس کو دیکھیں وہ کھلی ہوئی تصدیق کو نہیں نظر آئی ہے ہماری سائڈ تو یہ ایک چند حوالے تھے تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن کا یہ کہنا قرآن کا یہ کہنا کہ مستقبل میں قرآن کا یہ کہنا کہ یہ جس چیز کو آج بذریعہ وہی تو ہمیں بتایا جا رہا ہے بذریعہ بھائی جس کی خبر دی جا رہی ہے وہ خبر مستقبل میں یہ ہونے والا ہے کہ خود تمہارے علوم کا ارتقاء اس طرح ہوگا کہ خود تمہارے علوم سے وہ باتیں ثابت ہوتی چلی جائیں گی خود تمہارے علوم سے باتیں ثابت ہوتی چلی جائیں گی تو کس طرح سے ثابت ہوتا چلے گا میں نہیں سمجھتا کہ اس سے اگر ایک ایک آدمی واقعی سنسیئر ہو واقعی وہ جاننا چاہتا ہو تو اس سے آگے کون سا دل میں چاہتا ہے کون سا دلچاتا ہے یعنی انسانی تاریخ نے معیار استدلال کو بدل دیا انسانی تاریخ نے بات کے دریافتوں بات کی جو دریافتیں انسان نے کی وہ سب قرآن کے اتنے سارے ریفرنسز ہیں سب کی تصدیق بنتی گئی بجائے اس کی کہ وہ کسی کی وہ تردید کریں اور کتابوں کے جو جائزے لیے گئے تاریخی اعتبار سے میں ایک نقل کیا ہے ان کا کو دے چکا ہوں ڈاکٹر کاشی تو پادیا جو تھے یہ تقریباً سو سال پہلے پیدا ہوئے یہ حیدرآباد کے تھے بہت ہی قابل آدمی یعنی یہ ہندی سنسکرت اور انگریزی جو فرانسیسی اور جرمن پتہ نہیں کون کون زبانیں جانتے تھے اور صحیح معنوں میں یشست یعنی جس کو کہتے ہیں حق کا متلاشی چھوڑ سیکر صحیح سی معلوم تھے ایک عمر بتا دی اس کے متعلق یعنی ہندوازم کا مطالعہ کیا بدھزم کا مطالعہ کیا عیسائیت کا مطالعہ کیا ہندیت کا مطالعہ کیا یعنی ایک پوری عمر بتا دی اس کے مطالعے پوری اور مطالعہ حقیقت یہ ہے کہ جو علمی انداز ہوتا ہے اس, اس, اس طرح کیا تو وہ کہتا ہے اسی کی کتاب میرے پاس موجود ہے یہاں کہ ہر ہر مذہب کو جو ہم نے مطالعہ کیا تو یہاں آ کر ہمیں اٹک جاتا تھا کہ یہ سب چیزیں خیر تاریخی گیتا کو, کو پڑھا گیتا تاریخی کتاب بائبل کو پڑھا وہ تاریخی کتاب جتنے بھی انبیاء ہیں یعنی انبیاء ہم ایمان رکھتے ہیں کہ سارے نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے لیکن جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے یعنی تاریخی معیار کا جہاں تعلق ہے خالص تو تاریخی معیار پر کوئی بھی نبی حضور کے اور ثابت نہیں ہوتا حقیقی یعنی جو تاریخی معیار ہے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ انسان کے ساتھ شاید اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا ہے کہ چوائس نے رکھا ہمارے فرض کی رسول اللہ سسم کے اتنے صاف شدہ ہو جتنے صاف شدہ ہیں اتنے سارے انجا صاف شدہ ہوتے سارے نبیوں کتابیں محفوظ ہوتی تو مشکل تھا چوائس بہت ہی مشکل تھا لیکن اب کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ساری کتابوں کو جو پہلے کروائے کی تھی سب نے اپنا مسق ہوا ہے اتنا تعریف ہوئی ہے اتنی تعریف ہوئی ہے کہ اب چوائس حقصوالی نہیں ہے. ایک طرف مسشدہ کتابیں ہیں محرف کتابیں ہیں ایک طرف بغیر طریق کی صحیح کتابیں ہیں جس بھی جائز کے بعد کیا ہے جائز کے, کے بعد جب ہے کہ وہ سب میں صحیح موجود ہوں قرآن بھی صحیح موجود ہو رسول اللہ بھی تاریخی طور پر ثابت شدہ ہوں دیگر انبیاء کی تاریخ طور پر ثابت شدہ ہوں تو بڑا مشکل ہے کہ ہم ان سارے نبیوں کو چھوڑ کر کے آنگوں کو پکڑیں بہت ہی مشکل کام ہے لیکن جب سارے نبی تاریخ کے اندھیرے میں کم ہے ساری کتابیں محرف ہو چکی. تو اب کی بات کیا؟ اب جو چھپا وہ موجود ہے اس میں انہوں نے اپنے جو ان کا سفر تھا تلاش حق کا اس کی کہانی بیان کی کیسے کیسے میں سفر کیا تو وہ لکھتے ہیں کہ میں تمام کتابوں کو تمام غذائب کو چھانتا ہوا چھانتا ہوا اور کو رد کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا یہاں تک کہ آخر میں سب سے آخری مرحلے میں یہ آیا کہ اسلام کو پڑھا گیا تو اسلام کو کی زندگی کا مطالعہ کیا تو یہ پایا انہوں نے کہ یہاں سب کچھ تاریخ سی ہے اور سب کچھ تاریخ سے ثابت شدہ ہے یہاں کوئی چیز عوام اور خرافات اور جمالائی اندازی کوئی چیز نہیں وہاں پر ان کی زبان سے دونوں نکل جاتا ہے کہ پانا oh, بلاخر کہ انسان ایک سچے تاریخی پیغمبر کو پالے جس پر وہ یقین کر سکے ٹو بلیو می کیونکہ جب وہ تاریخی نہیں تو ہم یقین کیسے کریں جب وہ تاریخی نہیں تو ہم یقین کیسے کریں کہتے ہیں کہ کیسا کیسا عجیب ہوئی پانا بلاخر کہ آدمی ایک سچے تاریخی پیغمبر کو پالے جس پر وہ یقین کر سکے कितना चो नुस्तान हो और नुस्तान करके भरे तो एक पहलू ये था दूसरा पहलू ये है सिलसिले में कि मौजूदा जमाने में आप जानते हैं कि ہمیں سے حرف نے وہ دور دیکھا ہے پچیس سر پہلے کا کہ ہر طرف فی کا صورت تھا فی کا صورت تھا ابھی یہ یہ جو نکلتا ہے ٹائم میگزین امریکہ سے انیس سو چھاسٹھ میں انیس سو چھیاسٹھ میں اس کی جو اس کو کہتے ہیں کور سٹوری ان پرچوں میں ایک خاص مقابلہ ہوتا ہے ایک خاص مم ہوتا ہے جس کو وہ سرف اول پر فلیش کرتے ہیں کو کور اسٹوری تو انیس سوسٹھ میں کور تھی جو اس کا عنوان تھا اس گاٹ اس گار کیا خدا مر چکا ہے کیا خدا مر چکا ہے انیس میں اس نے جائزہ لیا تھا امریکہ کا اور کا تو اس نے یہ تصویر پیش کی تھی کہ اب لوگوں کو خدا سے کوئی دشکی نہیں اب خدا جو ہے وہ اب میوزیم کے کھانے میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اسی امریکہ کی طرف سے چھپتا ہے اسپین انیس سو انیس سو چوراسی میں اس کا یہ ایشو میرے پاس ہے کہ انیس سو چھیاسٹھ میں تو اس گارڈ کا مدمو چھپا تھا और 1984 में ये मजमून मुझे बहुत ही मालूम होता है बहुत ही मालूमी मजमून है और रिटर्न टू रिलीजन मजहब की तरफ वापसी क्या भाई उन्नीस सौ छियासठ जो लोग कह चुके थे कि इसका डेड जो खुदा मर चुका है वही लोग आज कह रहे रिटर्न टू रिलीजन मजहब की तरफ वापसी तो बहुत ही मालूमी है इसमें यह दिखाया है इसने दो बातें दिखाई हैं کہ انسان جدید دور کے انسان نے جدید دور کے انسان نے دو باتیں دکھائیں کہ دو باتوں کے وجہ جدید دور کا انسان مذہب ہٹ گیا تھا مذہب سٹ گیا تھا ایک تو یہ کہ اس نے اپنی اقلیت کو الہام کا بدل سمجھا انسان یہ سمجھا کہ جو اقلیت ہماری ہے عقلی غور و فکر جو ہے سائنس کے ذریعے سے عقلی غور فکر عقلی غور فکر کے اس ترقیافتہ مرحلے میں اب ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں ہے ہماری عقلی غور فکری کافی ہے کہ ہم زندگی کی حقیقت کو پالیں سارے مسائل کا جواب پالیں سارے سوالات کو پھل کریں اپنے عقلی غور فکر سے اقلی اپنی اقلیت پر انسان کو اتنا بھروسہ ہو جائے تو اس پر بہت سی کتابیں چپی ہیں دکھایا ہے اس نے کہ عقلی غور فکر نے بالآخر جہاں پہنچایا ہے وہ صرف اسکرپٹیسزم ہے شک. شک, شک, شک, شک. ہر طرف دی کہ ایک آدم نے سمجھا تھا کہ اب وہاں وہ آ جاتا ہے مرحلہ کہ ایک چیز بن جاتی ہے. وہ چیز کا کو فکلت کوئی نہ دیکھنے میں تجربے میں تو لی جائے ناپی جائے تو سواشک کیا رہتا, رہتا ہے تو اقلیت نے انسان کو صرف سخت کھوا جس چیز کو یعنی وہ چیز پر یقین کر سکے اپنے معیار کے مطابق وہ چاہتا تھا کہ ہم یقین اس پر کریں گے جس کو ہم دیکھ سکیں اس کو ہم توڑ سکیں اس کو ہم ناپ سکیں اس کو ہم تجربہ کر سکیں اس کو ہم وغیرہ وغیرہ اس اعتبار سے کسی حقیقت کو نہ پہنچ سکا اپنی اقلیت کے ذریعے سے دیکھیے کیا ہوا کہ شک میں آکر کر ٹھہر گیا تو اس نے حقصلے نے بہت صحیح بات لکھی ہے کہ انسان شک پر نہیں ٹھہر سکتا شک پر نہ سکتا مثال کے طور پر آپ یہ شک کر لیں کہ پانی پتہ نہیں زہر ہے کہ پانی پٹرول ہے کھانا پتہ نہیں کھانا ہے کہ پتھر ہے کب تک شک کریں گے آپ بھوک ستائے گی تو آپ کہیں گے پیس ستائے گی تو آپ پئیں گے اس شک کا آپ زندہ نہیں لے سکتے آپ شک کر لیں کہ نیب دہو لے کہ میں نیل میں مر نہ جاؤں بس شک کر لیں آپ نہیں آپ آپ کو سونا پڑے گا نیچ کا غلب آئے گا تو آپ سونے دور پر دور پڑیں نے بہت اچھا اس کا تجزیہ کیا ہے کہ اگرچہ ہم ملد ہے کہ اگرچہ ہم, ہم ہمارا علم ہماری قلگیت شک کے سوا نہیں پہنچا تو ہمیں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ تو یقین کرنا پڑا تو جدید انسان جو اقلیت سے شک تک پہنچا تھا کیونکہ اقلیت پر ٹھہرنا ممکن نہیں تھا اس لیے دوبارہ مذہب کے باپ میں اس وقت یورپ میں اور امریکہ میں عیسائیت کا یہودیت کا اور جانتے ہندیت کا ہر چیز کا ایک نیا ایک غلبہ شروع ہو گیا میں نہیں کہتا کہ صحیح ہے لیکن انسان کی اپنی فطرت کے زور پر کسی حقیقت کی تلاش میں تھا کسی یعنی ایسی چیز جس پر یقین کر سکے فطرت کے زور پر نکلا تلاش کرنے کے لیے تو جو چیز سامنے کھڑی اسے لے لیا اس نے اسلام تو وہاں موجود نہیں تھا تو اس نے کو, اس کو, اس کو, کو جو ملا اس کو لے لیا اس نے ایک پل یہ تھا دوسرا پل اس میں دکھایا ہے کہ انسان نے سمجھا تھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہ ایک زندگی بنا سکتا ہے جب جدید قسم کی سڑکیں بنی نئے قسم کاریں دوڑنے لگی اور جدید جھنگ کے مکانات بنے وغیرہ وغیرہ وغیرہ تو انسان نے سمجھا کہ جنت وغیرہ جو باتیں کی آئی تھی پہلے بارے میں تفصیلاتی طور پر اس کی ضرورت ہی کیا ہے اب اب تو ہم اسی دنیا میں آپ کی جنت بنا سکتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ٹیکنالوجی کے ترقی نے انسان نے کہاں پہنچایا ہے ایک ٹیم بھی جنگ کے خطرے تک پہنچایا ٹیکنالوجی کی ترقی بلاخت جہاں پہنچی ہے وہ کیا ہے بلاخر یہ ہے کہ کتنی جنگ کا خطرہ اتنا مرلا رہا ہے انسان کے اوپر تو اس قسم میں نہیں آتا کہ ہم لاگت بھی کیا جا رہے ہیں کہ زندگی رہا. تو اقلیت کے طریقے نے اقلیت کی ترقی نے شک تک پہنچایا ٹیکنالوجی کی ترقی نے کتنی جنگ تک پہنچایا جو اتنی ہولناک ہے کہ انسانیت کا خاتمے ہی اس میں نظر آ رہا ہے خاتمے کے ساتھ کوئی شکل نہیں ہوتی تو نیچے کیا ہوا کہ ٹیکنالوجی سے مایوسی اور اقلیت سے مایوسی نے انسان کو مجبور کیا کہ وہ مذہب کی طرف لوٹے جو میں نے خدا کا کلام بھی آیا ہے تو اس کو ہم اس اعتبار سے جانا چاہیے کہ ایک ایسی ہستی کلام جو ابدی طور پر خطاب کر رہا ہے طور پر. یعنی اگر میں یوں کو الفاظ بدل کر کہ انسان آپ سے پچاس برس پہلے اور ایک انیس سدی سے لے کر ایک کے تک انسان اقلیت اور سائنس کے جھوٹے لوگوں نے یہ سب سمجھ سمجھ کہ ہمیں اگر مذہب کی ضرورت ہے نہ ڈھانگ کی ضرورت ہے لیکن یہ خدا کا یہ کلام اس وقت وہ تو خطاب کر خطاب کر رہا تھا اس وقت بھی کہ بالکل وقتی فیس ہے بلاخ جہاں تک پہنچنا ہے وہی وقت اپنے جیسے مضامین لکھا ہوتے ہیں یا اس صورت کو کور کر دیں تو یہاں میں اس میں ایک آپ کو چاہتا ہوں اس مضمون کا ایک ایک حصہ ایک سب کورس ڈاکٹر ٹور سے تھے تو انہوں نے کہا یہ بھی انہیں میں سے ہیں جو کہ فی الحال در مومنٹ وین آئی ڈو اسٹاپ اینڈ پری ٹو گاڈ بٹ ایف یو آسک می ہو دیٹ گاڈ از واٹ کائنڈ آف امیج ہی بڑا ہی وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں میری زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ میں ٹھہر جاتا اور خدا کو پھکانے لگتا لیکن اگر تم پوچھو تو خدا کون ہے تو میرا گھر منتظر سے ہے میں نہیں بتا سکتا اس میں چیز کیا ہے اس میں چیز یہ ہے کہ مذہب کی طرف یہ واپسی فطرت کے زور پر ہے نہ کہ خود مذہب کے زور پر یہ دیکھیں فرق ہے مذہب کے مذہب خود اپنی کہی کے زور پر نہیں کھینچ رہا ہے بلکہ یہاں جو فطرت نے جو, جو خدا نے رکھا ہے فطرت فطرتہ یہاں پر جو رکھا ہے خدا نے مرتسم جو کر دیا یہاں پر اس کے طور پر وہ دوڑ رہا ہے اس کو وہاں جو مذہب ہے اس کے سامنے تو, تو کوئی کہ نہیں ہے اسی لیے وہ اس مذہب کو جو مذہب کو باہر وہ دیکھ رہا ہے, جو اس کو ہے تو معلوم کے پیش, کر رہے ہیں ان پیش بھی نظر نہیں آتی مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں مثال تو چرچ میں آپ کو بھی گئن ہوں گیا ہوں گے صاحبان تو میں چرچ میں گیا ہوں کئی بار چرچ میں آپ جائیں تو وہاں کیا ہوتا ہے سی کی, کی تصویر چوڑی پر لٹکائی ہوئی ٹھکی ہوئی ہیں خوب بہ رہا ہے اب بتائیے کہ ایک وہ شخص جو دنیا سے مایوس ہو کر تمام اولیاء سے مایوس ہو کر خدا کی تلاش میں, میں سیڑھی پہ چڑھا ہوا ہے ہو نہیں ہو سکتی بیشتی. تو مجھ سے بھی اگر بے ہے مجھ سے بھی آجز ہے ایسے میں مندروں میں گیا مندروں میں اگر آپ کبھی گئے ہوں وہاں کو چلایا جاتا ہے خوشبو کے لیے تیل وغیرہ کہہ کے جلاتے ہیں اس قدر دھواں اب کالک رہتی ہے وہاں کہ دیوتا تو کیا رہتے ہوں گے وہاں دی. انسان کے نہیں مشکل ہو عجیب منظر ہوتا ہے اس مقامات پر جہاں دیوتا ہوتے ہیں تو وہ انسان جو فطرت کے زور پر خدا کے تلاش میں نکلا تھا جب وہاں جاتا ہے وہاں سے کہ یہ اگر خدا یہی ہے تو وہ چیز نہیں جو میں جس میں ڈھونڈ رہا تھا اسی کو ہم اس رپورٹس کہتے ہیں کہ میں ٹھہر جاتا ہوں دکان ملتا ہوں خدا کو لے کے اگر تم پوچھو تو خدا کون ہے تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ جو خدا یہاں پر ہے مندر میں جو چرچ میں كوئی سینگاگ میں وہ تو خدا وہ نہیں جو میں چاہ رہا تھا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی صحیح تصویر خدا کی خیر میں رب صورت جو ہے وہ تو قرآن میں ہے تو اسلام میں ہے وہ انہیں ابھی مل نہیں رہا ہے وہ انہیں پیش نہیں کیا جا رہا ہے تو فطرت کے زور پر وہ دوڑ رہے ہیں لیکن واقعاتی طور پر مایوس بھی ہو رہے یہ چند باتیں تھیں اب آخر میں میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مواقع کھلے ہیں کہ اسلام صحیح ثابت ہو رہا ہے قرآن برتر ثابت ہو رہا ہے یہ کس لیے فخر کے لیے نہیں ہے اس لیے نہیں کہ ہم سے فخر کریں کہ دیکھو قرآن سب سے زیادہ صحیح صحیح کتاب ہے دیکھو پیغمبر سے زیادہ کامل پیغمبر ہے اسلام سے زیادہ اونچا مذہب ہے یہ فخر کے لیے ہرگز نہیں ہے یہ ہے کس لیے اس لیے کہ مواقع کو ہم عویل کریں ان مواقع کو استعمال کر کے ہم اسلام کو لوگ سامنے پیش کریں اس لیے یہ کہہ کر ان باتوں کو اگر ہم دریافت کریں ان باتوں پر ہم پڑھیں اور جانیں اور جان کر اگر ہم ہمار فخر کا جذبہ پیدا ہوا ہو تو بخود آئیے میں کہ اس کو قیمت سمجھتا ہوں لیکن اگر اس سے دعوت کا جذبہ پیدا ہو تو یہ اسلام ہے اسلام فخر کے لیے نہیں آیا ہے اسلام اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنے اندر اسے اتاریں اور اس کو اسے پہنچائیں تو یہ حقائق جو ہیں یہ جو میں نے عرض کیے کوئی نئے نہیں ہیں آپ میں سے آپ لوگ خود اس سے واقف ہیں میں اس کو یاد دلایا آپ اس بات کو اس بات کو میں زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسلام کی صداقتیں ظاہر ہوئی ہیں اسلام کی برتری جو ثابت ہوئی ہے یہ ہرگز ہرگز ہرگز, ہرگز, ہرگز, ہرگز ہزار بار ہرگز اس کی نہیں ہے کہ ہم اس سے فخر کی غزہ لیں فخر کی غذا لیں برتری کا جذبہ پیدا ہوگا ہمارا مطلب سب سے اونچا ہے ہمارے پاگ سب سے کامل ہے دین سب سے, سے اچھا ہے اور قرآن سب سے محفوظ ہے اگر ہم اس سے فخر کی غزہ لیں یقین کیجیے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پائے لیکن اگر اس سے ہمیں دعوت کی غذا ملے تو پائے کیونکہ خدا نے یہ مواقع کھولے اس لیے ہیں کہ ہم خدا کے بندے تو خدا کا دل پہنچ جائیں کھولو کھولے خاصا واسطہ